دین کافی ہے ہمیں قرآن کافی ہے ان کی احکامات کافی ہے وہ دونوں حضرات بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعریف کے لیے آئیں گے حمایت کے لیے آئیں گے کوئی الگ گروپ بنا کے نہیں آئیں گے تو آج اس علاقے سے اللہ تبارک مطالعہ نے جو دماغ کی آواز لگائی ہے یہ اس اکبر الحجر کے بعد جو آخر الحجر ہونے والا یہودیوں کا وہ یہاں سے ہوگا ان جا کے یہ علایات مکمل طور پہ ثابت ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ان کا نیت نہیں تھی کہ یہ وہاں سے نکلتے اللہ نے نکالا دنوں میں روپ ڈالا اب اپنے جب جا رہے تھے تو گھروں کے کنڈے اتارتے تھے یہ یہودی تھے نا کہ ہر چیز اپنے ساتھ لے جائے پھر مسلمانوں نے پکڑ کے چیزیں گرانا شروع کر دی تو بڑا خوبصورت منظر تھا فرشتوں کو بھی مزہ آ رہا تھا اس لیے قرآن نے ایک ایک چیز ذکر کی درخت جلا رہے ہیں مجاہد کلے اکے بیٹھے بھوکا ہو پیاسا ہو اس کی ایک ایک چیز کا قرآن ہاتھ پلاتا رہتا جیسے ابھی مجاہد ان کے وہ جلا درخت اور قرآن کے آیت بن گئی ان درختوں کا جلانا پران پیاز بندی پڑو گی تو جواب ان شاء اللہ كتب اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نالک تعالی الدنیا تو انہیں عذاب دیتا دنیا میں اللہ اللہ جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ تبارک و تارا سخت سزا دینے والا ہے ماں قطع تم میں جو کاٹ کیے تم نے کھجور کے طرف او ترقی متنالہ یا جن کو چھوڑ دیا ان کی جڑوں پر کھڑے ہوئے ہیں اپنی جڑوں پہ یہ سب اللہ کے حکم سے تھا تاکہ اللہ نا فرمانوں کو سزا دے کسی نے اعتراض کیا تھا کہ مسلمان خود تو فساد سے روکتے ہیں اور یہ درخت انہوں نے کاٹ دیے تو یہ درختوں کا کاٹنا کون سا ہے حالانکہ اس وقت ضرورت تھی عزکری قاعدے کے طور پہ رستے میں یہ درخت رکاوٹ آ رہے تھے اگر آمنے سامنے کی لڑائی شروع ہوتی تو اس کی آڑ لے کر مسلمانوں پہ تیر برسا سکتے تھے تو اللہ کے نبی صلیم نے اس وجہ سے خاص خاص مقامات کے کٹوا دیے تھے جس کا فائدہ ان کو جا سکتا تھا تو جب لوگوں نے اعتراض کیا تو کہا جو لوگ اللہ کے دین کو کاٹ رہے ہو ان کے درخت کاٹنے میں بھی تمہیں دکھ ہوتا ہے تمہاری عقل سے ماتم ہی کیا جا سکتا ہے یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا اور اللہ فاطم کو رسوا کرنا چاہتا تھا اب مال مل گیا اللہ رسول جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان سے دلوایا پماؤ جب تم علیہ کا تم نے نہ اس پہ اونٹ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ ولاسول بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غلبہ دے دیتا ہے جس پر چاہتا ہے مال فہ کی تعریف بھی آئے کے اندر آ کہ جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے گا وہ مال فہ ہے جو لڑائی کے ساتھ فہرن حاصل ہوگا وہ مال غنیمت ہے ان دونوں کو انفال بھی کہتے ہیں نفل کی نام دے گا وہ ابھی نفل کہلائے گا اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ مال دیا ہے اپنے رسول کو ان بستی والوں سے تو یہ اللہ کا ہے اللہ کی ملک ہے السل تو اللہ کے پاس ہے بعض نے کہا اللہ کا ہونے تو مراد یہ کہ کابت اللہ اور مساجد پر بھی لگایا جائے ولی رسول اور رسول کے اختیار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات مال فہ پر مالے کانا بھی تھے ہاکی مانا بھی تھے اور حضور کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مجاہدین کا امیر ہوگا مسلمانوں کا شریف خلیفہ ہوگا اس کا حق مال فہ تھے ہاکی مانا ہوگا مالک نہیں ہوگا وہ مالک نہیں ہے ہاکیم ہے اس کا بلکہ بطور حاکم کے اپنا حصہ بھی لے گا اور جو حضور اکرم کے قربا, بنی حاکن, بنی مطلب ہیں, ان کو بھی مدارس کو بھی آباد کرے گا اور مسلمانوں کے رستے بھی بنائے گا غریب و یتیموں کو بھی دے گا تو مال بنیمت جس طرح مجاہدین میں تقسیم ہو جاتا تھا مال فیض تقسیم نہیں ہوگا وہ امام کے میں اس کے اختیار میں ہوگا ہاکم اختیار میں وہ اس میں سے جتنا ان کو دینا چاہے دے دے جتنا باقی مسالے امت میں خرچ کرنا چاہے کرے گا دہیلا یا گونا دورہ تمکینہ لگنی آئی میم تاکہ یہ مال گھومتا نہ رہے تمہارے مالداروں کے درمیان اس لیے اللہ کبھی ادھر سے چین کے ادھر ادھر سے چین کے ادھر تاکہ سرمایہ داری والا احتجاج نہ ہو جائے کہ فلاں کمپنی کے پاس اتنے ٹریلین فلاں کے پاس بلین فلاں کے پاس اتنے ملین لوگ بے روٹی کو ترستے رہے یا ملین بلین گرنے کے لیے کئی کئی ہزار آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اللہ نہیں چاہتا ایسا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو گھماتا رہتا ہے لوگوں کے درمیان تاکہ لوگوں کی پوری ہو البتہ اللہ اس نظام کو بھی پسند نہیں کرتا کہ حکومت خود مالک بن کے بیٹھ جائے اور لوگوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو اور حکومت کہے کہ میں مساوات کروں گی اور پھر وہ اپنے محلات میں بیٹھ کے تو جو مرضی کرے اور نیتے لوگوں کو پیستے رہے جس طرح کمیونسٹوں نے کیا تھا یہ بھی نہیں مالک تو اللہ بناتا ہے لوگوں کو لیکن ان پر حقوق ڈال دیتا ہے تاکہ یہ مال لوگوں کے اندر پھرتا رہے رسول جو کچھ تمہیں دے دیں لے لیا کرو ہمانو بنتا ہوں جس چیز سے منع کرے اس سے رک جائے تو یہ مال کے بارے میں بھی آسام کے بارے میں بھی ہے برطف اللہ عم اللہ شد الباب اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تعالیٰ سب دینے والا ہے یہ مال مہاجرین کے لیے بھی ہے اللہ دین اخری جم انتظاری جو اپنے گھروں سے اور اپنے گھروں سے اور اپنے مال سے جدا کر دیے گئے جب تک وہ فضل مین اللہ و رضوانہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے اللہ و رسول وہ اللہ اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں یہ سچے لوگ ہیں قرآن بار بار مہاجرین کی تعریف کرتا ہے تاکہ مسلمان عزت کریں مہاجرین کی اور لفظ مہاجر کو دلیل اور رسوا نہ سمجھیں مہاجر کا لفظ حادی اور عالم اور مجاہد کے لفظ کی طرح معذرت اسلامی اصطلاح ہے یہ ایسا لفظ نہیں ہے جس کو حکارت کا ذریعہ بنا کر قرآن کی ایک اصطلاح پہ ظلم کیا جائے, دا جائے, دا جائے, دا جائے ولبینا تباء ادارا اور ان لوگوں کا بھی یہ حصہ ہے جنہوں نے ٹھکانہ پکڑا تھا مدینہ منورہ میں اور ایمان پر قائم تھے ان سے پہلے پہلے سے یعنی من وہ اپنی طرف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں ولا يجدون اور ان کے دل میں کوئی تنگی نہیں آتی اس چیز سے جو مہاجرین کو دی جائے اور وہ ان مہاجرین کو اپنی ذات پر بھی ترجیح دیتے ہیں بلا اوکان کچھ تنگی میں ہو اپنی بیویاں تک طلاق نکاح اپنے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسار میں ٹھال دیا. یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے سیافت کے معاملے میں بھی انہوں نے اشار کیا اور حضرات مہاجرین کو خلیفہ بنایا چاروں خلفا مہاجرین میں سے آئے انسار میں سے ایک خلیفہ بھی نہیں آیا اور اس بارے میں, میں کوئی اور پریشانی بھی پیدا نہیں ہوئی الحمدللہ الحمد للہ من بعدہم اور یہ ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو ان کے بعد آئے پیدا ہی بعد میں ہوئے یا اسلام بعد میں لائے یبو لیکن وہ اپنے اسلاب کو ہیں اپنے بزرگوں کی قدر کرتے ہیں یا بو النا ربانا صبح پونا بن ایمان کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دیجیے دی اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے پچھلے مسلمانوں کو اچھا سمجھنا یہ ایمان کی نشانی ہے حضور نے فرمایا جب امت کے بعد والے پہلوں کو گالیاں دینے لگے نا تو وہ سمجھ لو قیامت قریب ہے اور حضرت امام مالک نے فرمایا کہ جس علاقے میں لوگ اپنے اسلاب کو گالیاں دیتے ہوں اس علاقے کی ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے اگر تم ان کو نہ روک سکو تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے سے پہلے اسلام لانے والوں کے لیے ان کے ذن بھی رکھے اور ان کے لیے دعا کو بھی معمول بنائیں ولا قلوبنا آمن اور ہمارے دل میں پیدا نہ پڑنا ایمان والوں کا ربنا نا کا روب الرحیم یا اللہ تو بہت نرمی کرنے والا بڑا مہربان ہے اب منافق آ گئے پھر میدان میں یہ انہوں نے ان کو بھی مروایا تھا پکڑ کے سب کو مروانے کے لیے ان بنے بے ان نذیر والوں سے کہتے کہ یہ تو ہم تمہارے ساتھ ہیں ویسے مجبوراً مسلمانوں کے پاس بیٹھے رہتے ہیں یہ غیر چارجار لوگ ہوتے ہیں روشن خیال دانےشور غیر چارج نہیں جی ہم کسی کے نیچے نہیں لگتے ہم ندی کے نیچے بھی نہیں لگتے کسی کے نیچے ہم تو حق بات سنتے ہیں ادھر بھی سنتے ادھر بھی سنتے ہیں ہم تو ہر کسی کے پاس تو یہ ان کو بھی آگے پڑکاتے تھے وہ بےچارے یہودی جب پھنس گئے تو سنا پھر گھر میں گلیاں لگا دیتے اس کے اندر تو اللہ نے کہا کہ یہ نہیں نکلیں گے یہ صرف دوسروں کو کے خود پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو قیامت تک کہا کہ تم صرف اپنا دل بڑا کرو اللہ کے لیے جان دینے اتنے طاقتور ہو جاؤ گے کہ جو بھی تم سے لڑنے آئے گا وہ پیٹ کرے گا مسلمانوں یہ کافر تم سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا اللہ سے بھی نہیں ڈرتے اتنا ڈرتے ہیں تم سے یہ قرآن کہہ رہا ہے اتنا ڈرتے ہیں تم سے جتنا اللہ سے بھی نہیں ڈرتے اور تم یہ نہ سمجھو کہ ان کے آپس میں اتحاد ہو رہے ہیں ان کے دل آپس میں جدا جدا ہیں یہ صرف تمہاری دشمنی پہ جمع ہے اگر تم مضبوط ہو جاؤ تو دوبارہ ان کی دشمنی آپس میں عہد کرائیں گے الم تاراینا کیا آپ نے نہیں دیکھا ان منافع کوفر بھائیوں سے کہتے ہیں اہل کتاب میں سے لین ابریج تم لو نہل کتاب ہی اہل کتاب میں اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے ہم بھی تمہارے ساتھ مدینہ سے نکل جائیں گے بائی کاٹ کر دیں گے اور تمہارے بارے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے لڑائی کی گئی لدان فرن کو ہم بھی لڑنے کے لیے میدان میں آ جائیں گے تمہارے ساتھ ولہ یشد اللہ گوائی دیتا ہے پکے جھوٹیں گے لائن اترجو اترجو اگر یہودیوں کو نکالا گیا تو یہ مدینہ چھوڑ کے نہیں جانے والے والا ان کو دلوں اور اگر ان سے جنگ کی گئی لایم سرو نہ ہوں تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے والا ان مدد کرے بھی صحیح تو پیٹ پیر کے ساتھ جائیں گے تم لائن کروں پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی تم مسلمانوں تمہارا روز زیادہ سخت ہے ان کے دلوں میں اللہ سے بھی غالب قوم لائق کہوں بے سمجھ لوگ ہیں اللہ کو تو پہچانتے نہیں ہے ظاہر حیات دنیا کو دیکھتے اللہ لا کی یہ یہ وہ پیشن کو یہ قرآن کی جو آج ہماری کھلی آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں فرمایا کہ لا یقاتلونکم ای یہ یہ یہ یہ جتنے بھی اسلام دشمن قوتیں ہیں اے مسلمانوں تمہارے سامنے آ کر نہیں لڑ سکتے اللہ بھی کرم محتنا مگر ایسی بستیوں میں جو قلعہ بند ہو او ممبرائے جزر یا دیواروں کے پیچھے سے یہ بڑا زیر لگا ہے آئے کو پڑھ کے مستشرقین نے کہا کہ یہ تلواروں کی لڑائی میں تو ہم مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے اب دور سے بیٹھ کے پٹن دبا کے میزائل مارو اور وہاں بھی کسی کے نیچے پٹن دبا کے کہ وہاں نہ پہنچ جائے اللہ نے پہلے کہا تھا کہ سامنے کی لڑائی تو ان کے بس میں نہیں ہے تمای یہ دور دور سے مارنے کی ہر وقت چھوڑتے رہیں گے اور اسی پریشانی کے اندر رہیں گے چناتے انہوں نے وہی کیا دور کی لڑائی پہ سامنے پانے کی کوشش کی لیکن ایک دن تو آمنا سامنا ہونا ہی ہے اگر رہتے ہیں دنیا میں آمنا سامنا تو ہو ہی جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہوگا کہ اس قرآن کی آیتوں میں لکھا ہوا ہے لا قاد سارے مل کے بھی تم سے لڑ سکتے اللہ بھی پورا محدن مگر ان بستیوں میں جو کہ قلعہ بند ہو اور میں برائے قدر یا دیواروں کے پیچھے تھے بعض اُن بینا شدید ان کی آپس میں شدید لڑائیاں ہیں تح سب تح سب ہم اکٹھا سمجھ کے وہ قلوب امشتہ ان کے دل الگ الگ ہیں ذالک کا بیان قوم لا یاقر ہوں کم عقل لوگ ہیں اقل مند نہ سمجھو اگر عقلمند ہوتے تو اللہ کو پہچان چکے ہوتے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان چکے ہوتے جن کا مقصد دنیا تمیں کھانا پینا جانوروں کی طرح شاوتیں پوری کرنا ہو ان کو تم عقل من سمجھتے ہو جماعت علی الدین قبری مثال تیسی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے قریباً چپ چکے ہیں اپنے کیے گا وبال وجاب نلیم یہود بنی شینکا کی طرف اشارہ ہے ان کے ساتھ بھی ہوا تھا جماث علی شیخان خال علی اور ان کی مثال شیطان کہتی ہے کہ جب اس نے انسان سے کہا کہ لے پلما کبر خالی بری انسان جب آدمی کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں اللہ رب العالمین میں اللہ سے کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پرورزگار پکانا آپ ہی ان دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے انا ہوا ناری خالدین نے کہ وہ آگ میں دونوں ہمیشہ کے لیے ڈال دیے جاتے ہیں وزارت کا سزاؤ اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا یہ ان آیات میں اشارہ دیا کہ منافقین مسلمانوں کو تھکا دے کے یا یہودیوں کو تھکا دے کے بس ایک طرف ہٹ جاتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ منافقوں کی باتوں میں نہ آئے اور جہاد پر قائم رہے کتنے بجے ٹھیک ہے آپ لوگوں کی خدمت میں نہیں لکھے ہوا ہوں مدنی مدنی ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس میں تیرہ آیت اور آیات بارہ ایک آیت جو عورتوں سے کے بیعت کے متعلق ہے چونکہ عورتوں پر جہاد پرد نہیں ہے اس وجہ سے اس کو آیات جگہ میں شامل نہیں کیا گیا اور ایک قول یہ کہ اس کا نام مم تہانا کا ذغا ہے کہ وہ عورت اس کا امتحان لیا گیا تھا یہ قوبا بھی کی بیٹیوں میں کلثوم تھی جو وہاں سے آئی تھی تو حضرت عمر نے ان کے امتحان لیا تھا کہ یہ مسلمان ہو کر آئی ہیں کہ نہیں آئی بن عبی معیشت کی بھی بیٹی ام کلثوم یادرت عبد الرحمن بن عوف کی اہلیہ یہ حکم بیان ہوا اس میں اور میں نے آپ کو جہاں بنی اسرائیل کے بارہ نقیبوں کا تذکر آیا تھا یاد ہے آپ حضرات کو میں آشرا نقیبہ وہاں علامہ پب کا یہ قول سنایا تھا کہ اس میں اجازت ہے جاسوس بنانے کی طرف کما عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس, بس, بس بسا تھا رضول اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بس, بس بسا رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے بھیجا تھا بڑی عام صورت ہے اور اس میں بہت سارے جنگی قوانین بھی بیان کیے گئے ہیں فتح مکہ کا تذکرہ بھی ہے اس میں نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست عیسائد کا نزول حضرت ابن ابھی بلتا جو بدری صحابی ہیں فتح مکہ کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خفیہ طریقے سے اور جنگی اصولوں کے تحاد تیاری فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی خبروں کو باہر نہیں نکالنا اللہ رب العالمین نے دعا قبول فرمائی پھر وہی کے ذریعے آپ کی اطلاع ہوئی کہ ایک عورت کوئی خط لے کے جا رہی ہے تو بعض روایات نے حضرت علی کو بیجا بعض میں ایک حضرت زبیر اور حضرت مقداد, مقداد رضی اللہ تعالیٰ کو جا تو وہ عورت پکڑی گئی, گئی. جی. وہ خط بھی مل گیا اور صحابہ کو تعجب ہوا کہ وہ ایک مخلص صحابی حضرت ہادی ابھی بلتا کی طرف سے تھا کہ مکہ والوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طوفانی لشکر کے ساتھ تم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور اللہ کی ختم اگر وہ اکیلے بھی آ گئے تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے ایک قسم کی اطلاع اطلاعات تو صحابۂ کرام بڑے ناراض ہوئے اور ان ان کے کہا کہ ان کو مار دینا چاہیے انہوں نے جاسوسی کی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدری ہونے کی وجہ سے انہیں معاف فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے استفار کیا تو معافی ہو گئی البتہ پرانے مجید کی یہ صورت مسلمانوں کو پھر اسی مسئلے کی طرف لے جاتی ہے جو مسئلہ ولا اور برا کا شروع سے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کفار جو دارالحرف میں ہوں اور مسلمانوں کے خلاف جنگ میں مقتلا ہوں تو ان کو ولی اور یار بنایا ولایات کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے صرف دفعہ مزرت کے لیے اگر وقتی شکل اس کی اختیار کی جائے اور اس کو بھی موالات نہیں کہیں گے بلکہ مدارات کہیں گے تو وہ جائز ہوگی تو بہت شدت کے ساتھ ان کو منع کیا گیا کہ اگر تم واقعی مجاہد ہو اور واقعی مسلمان ہو واقعی عزت کی ہے تو پھر یہ کٹیاں پیغامات بھیجنا یہ یاریاں دوستیاں جو تمہارے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہیں اس کے بعد پھر کافروں کی کچھ شناخت بھی بیان کی کہ وہ کیسے برے لوگ ہیں اور کتنا تمہارے لیے گوبز رکھتے ہیں اور پھر تم نے یہ کام ترق اس لیے کیا حضرت حادث سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کیا یار رسول اللہ میرے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ دینی میری خبر سے آپ کو پتہ بھی کوئی اثر, اثر تو پڑنے والا تھا نہیں البتہ میرے بیوی بچے وہاں پر تھے تو میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا احسان کر دوں گا تو مشرقین انہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے انہیں نہیں ماریں گے تو اپنی اولاد اور بچوں کی محبت میں مجبور ہو کر میں نے ایسا کیا تو اس پر پھر پرانی آیات و حکامات نازل ہونا شروع ہوئے اور بتایا گیا کہ بیوی بچوں کی محبت میں یہ سب کچھ کرنا درست نہیں ہے اور اولاد کے ساتھ ایک طرح کا تعلق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے حضرت کو لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تم اس تعلق کو دینی احکامات پر بھی ترجیح دینے لگو اور اللہ تعالیٰ پر بھی ترجیح دینے لگو اس صورت میں گزر چکا ہے کہ حزب اللہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے کسی دشمن کو بھی اپنا دوست نہیں بناتے خواہ وہ ان کے والد ہوں یا بیٹے, بیٹے ہوں, بیٹے بیٹے ہوں بیٹے یا رشتہ دار ہوں یا بناتے. کوئی بھی کسی کو اپنا دوست نہیں بناتے اور جو لوگ اس بات, باب پر باب پر بات پر پکے, پکے ہو جائے کہ ان کی یاری بھی اللہ کے لیے ان کی دشمنی بھی اللہ کے لیے جو اللہ کا دوست وہ ان کا دوست جو اللہ کا دشمن وہ ان کا دشمن تو اسی کو فرمایا گیا کہ یہ حضب اللہ ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ وحد نے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا حجت اللہ میں احادیت کے ذریعے سے ثابت کیا کہ ولی کی تعریف یہی ہے کہ جو اللہ کے لیے یاری رکھتا ہو اور اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہو اور اس میں ذات کا کوئی دخل نہ ہو تو وہی آدمی اللہ کا ولی ہے اور جو اللہ کے لیے دشمنی کرنا نہیں جانتا یعنی اللہ کے دشمنوں سے بنا کر رکھتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے فرمایا اس کے غلط سے خوشبو بھی نصیب نہیں ہو سکتی تو یہ پوری تاکید پھر نازل ہوتی چلی گئی اور آخر میں اس میں مزید کچھ احکامات بھی ذکر فرما دیے اے ایمان والوں نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست سلقون تم انہیں دوستی کے پیغامات بھیجتے ہو وقت سفر حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے انکار کیا ہے اس چیز کا جو آئی ہے تمہارے پاس حق میں سے جو دین حق تمہارے پاس آیا وہ اس کے منکر یوقری جو جون اور رسول وہ نکالتے ہیں رسولوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں ان تم عموما تم اس بات پر کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو وہ ایمان کے ایسے دشمن ہیں ان کنتم تم خرج تم جہاد سبیلی اگر تم نکلے ہو اللہ کے رستے میں میرے رستے میں جہاد کرنے کے لیے وقت مرذاتی اور میری رضا کے لیے تو پھر ان کے ساتھ دوستی نہ کرو تو پھر رونا الم تم انہیں چھپ چھپ کے یاری کے پیغامات بھیجتے ہو وہ عالم بماقی تم میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو وما عالم اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو وہ یق علوم اور جو تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے سے جائے ایسا کئی موقع پہ ہوا چودہ سو سال گزر گئے یہ حالت میں ہو رہی ہیں مسلمان چھپ چھپ کے کافروں کو خط لکھتے ہیں اور تاکہ ہمیں گوسنا چاہے ہمیں مار نہ دے ہم تھوڑا سا احسان کر لیں اللہ نے کہا تمہاری کوئی چیز مجھ سے نہیں چھپ سکتی لیکن جن پر تم احسان کر رہے ہو ذرا ان کی حالت تو دیکھو اگر وہ تمہیں پکڑ لیں تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو وہ تمہارے دشمن بن جاتے ہوں اور وہ چلاتے ہیں تم پر اپنے ہاتھ تو ہم اور اپنی بسو برائی کے ساتھ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ انہیں تو تمہارا ایمان بھی گوارا دیتے <تصح> وہ ہر وقت تمہارے دشمن ہیں اور دوستی صرف اس وقت کرتے ہیں جب مجبوری کا عالم ہو اور جب طاقت اور قوت میں آتے ہیں تو شیطان بن جاتے ہیں اور تمہیں ہر طرح سے تکلیفیں پہنچاتے ہیں جہاں تک تعلق ہے رشتہ داریوں کا اور دوستوں کا سن لو لن تن ارحام ولا بلا تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے یوم القیامت قیام قیامت کی یفصل البینہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا یا انہیں اور تمہیں جدا کر دے گا اللہ حکم کا بصیر تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھتا ہے تمہیں چاہیے کہ عزلت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے چند ماننے والوں کے طریقے پہ آ جاؤ جنہوں نے اپنی قوم کو صاف کر دیا تھا کہ تم اللہ کو نہیں مانتے تو ہم تمہیں نہیں مانتے تم اللہ کے کافل ہو تو ہم تمہارے کافل ہیں ہم تمہیں نہیں مانتے تم اللہ کے دشمن ہو تو ہم تمہارے دشمن ہیں ہم ہماری اور تمہاری دشمنی اس وقت تک رہے گی جب تک تم اللہ کو نہیں مان لیتے ہو الضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے والد کے لیے اتفار کیا اور ان کو بھی کہہ دیا میں تمہیں اللہ اللہ کو نہیں بچا سکتا اور پھر اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں کافروں کے ہاتھوں میں مغروب نہ فرما تو مسلمانوں اگر تم نے بھی مرنا ہے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہے اور تم نے بھی آخرت کے دن اللہ تمہیں دکھانا ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلو اور کافروں کے بارے میں وہی ذہن رکھو حسنت ابراہیم تمہارے لیے بہترین نمونہ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور جو ان کے ساتھ جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے برا کہ ہم تو بری ہیں تم سے دون دون اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے سفر نہ بے تم ہم تمہارا انکار کرتے ہیں و بدا صحیح نہ اور کھل کے ظاہر ہو چکی ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور ہود ہمیشہ بلاہ وحدہ یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریف پر ایمان اللہ قول ابراہیم سوائے اس بات اس کے اس پول ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا والد سے لگا میں آپ کے لیے ضرور برور اللہ سے معافی مانگوں گا وما من اللہ من دوسری جگہ واضح فرما دیا کہ جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن تبرا امین تو اپنے والد سے بھی بات کر لی تھی ربانہ علی کا توقلنا مسلمانوں کو دعا سکھائی گئی کہ جب کاپروں کی قوت بڑھ جائے اور تم کمزور ہو تو یہ دو دعائیں مانگا کرو صبح شام ربنا علی کا توقل یا اللہ ہم تجھ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں وہ علئی کا اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں زندگی یا جان بچانے کے لیے کافروں کی طرف رجوع نہیں کرتے وہ الہی کل اور ہم نے پھر کے تیری طرف آنا ہے رب نالنا ہمیں نہ بنا کتنا تن آزمائش کی جی سخت مشق دل کفر کابروں کے لیے اس دعا میں بہت بڑا نقطہ ہے مسلمان جب کافروں کے سامنے کمزور ہوں مغلوب ہوں تو کافروں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ ہم حق بنے وہ اپنے کفر پر اور زیادہ پکا ہو جاتا ہے اور اس کے ایمان لانے کی جو تھوڑی بہت توقع ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو اس لیے فرمایا کہ یا لال نام اتنا کمزور نہ بنا کہ ہماری کمزوری کی وجہ سے کافر اپنے کفر کو حق حد سمجھنے لگے اور اس کفر پہ پکا ہو جائے بلکہ ہمیں قوت اور طاقت دے تاکہ کافر کو احساس ہو جائے کہ میں غلط ہوں اور اسے بھی ایمان کی توفیق ہو جائے میں نے کہا کہ جس کو بھی شوق ہے نا کہ کافر جنت میں جائے اسے کسان کے رستے بھی آنا پڑے گا اس لیے کہ کسان کی جو چھ حکمتیں سات حکمتیں قرآن نے بیان کی ان میں سے اس لیے بھی ہے کہ تمہارے کتاب کی بڑک سے لوگ مسلمان ہوں گے تمہارے گھر بیٹھنے کی وجہ سے نہیں ہوں گے ربنا لا تجعلنا فکمتا باللزین کفر ہو یا اللہ میں کافروں کے لئے تختیمشق نہ بنا ہمیں ان کے لئے فکمہ اور آزمائش نہ بنا واغفر لنا ربنا یا اللہ میں فکر دے انکا انتا لعزیز الحکیم بے شک تو غالب حکمت والا ہے لقد کانا لکم فیہم اسوات حسنا بے شک تمہارے لئے ان میں بہت ہی بہترین نمونہ ہے لیکن یہ نقص سے فائدہ کون کہے گا لمن کانے یرج اللہ والیوم الآخر جو, جو ا سے ملاقات کی اور آخرت کے دن کے حساب کی شخص اعراض کرے گا منہ پھیرے گا تو اللہ محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے پرواہ غنی ہے اور ساری خوبیاں اس میں ہیں اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے اور نہ وہ کسی کا محتاج ہاں مسلمانوں اگر تم کافروں کے مقابلے میں اپنی جماعت مضبوط کر لو ان کے ساتھ اپنے تعلقات کی حدود متعین کر لو اور اللہ کے دشمنوں کو نفرت سے دیکھو تو ممکن ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو کہ تمہارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور اگر تم چھپ چھپ کے ان سے یاریاں کرتے رہے تو وہ کہیں گے خود مسلمان ہمارے محتاج ہیں تو ہم کیوں مسلمان ہوں تو تمہارے اور ان کے درمیان کبھی بھی دوستی قائم نہیں ہو سکے گی تو تمہارا مضبوط ہونا ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ممکن ہے کہ کل کسی طریقے پہ تعلقات بھی بحال ہو جائیں ممکن ہے کہ اللہ رب العالم تمہارے اور جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے ان میں دوستی پیدا کر دے واللہ قدیر اللہ تعالیٰ سب چیزوں پہ قادر ہے واللہ غفور الرحیم بہت بچنے والا بڑا مہربان میں نے آپ سے ارض کیا تھا کہ اچھی طرح سے یاد ہوگا اور اس وقت سورہ ممتحنا کا وعدہ بھی غالباً ہوا تھا کہ پانچ چیزیں ہیں عدل و انصاف اس کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپس میں بھی عدل و انصاف رکھو اور کافروں کے ساتھ امن جنگ صلح ہر چیز میں عدل و انصاف کرو انصاف سب کے لیے بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات اور دوسری چیز بتائی تھی اس وقت کہ موالات یاری کرنا جائزی جائزی ایک ان کے دفعہ مزرت کے لیے جبکہ قوی امکان ہو ان کی طرف سے نقصان کا اور بچنے کی کوئی, کوئی شکل, شکل نہ ہو اور دوسرا, دوسرا, دوسرا اس نیت سے کہ اللہ, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کسی کو دعوت کی نیت سے اور تیسرا اگر کوئی مہمان ہو اس کے لیے اور ایک چیز تھی احسان کرنا تو وہ ان کافروں کے ساتھ جائز تھا جو غیر حربی ہو جو تم سے لڑ نہ رہے ہو جو لڑ رہے ہوں erm. ان کے ساتھ جائز نہیں ہے اور جو نہ لڑ رہے ہوں ان کے ساتھ جائز ہے تو اب اسی مسئلے کو پرانے مجید نے یہاں آتا و وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان کافروں کے ساتھ اپنے سلوک کے بارے میں کہ جو تم سے نہیں لڑتے فی الدین دین کے معاملے میں گھروں سے بھی نہیں نکالتے اللہ تمہیں من نہیں کرتا اس بات سے کہ کہ تم ان, کے ساتھ کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا سلوک کرو ان اللہ حقبال اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان نبا اللہُ, اللہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں من کرتا ہے ان لوگوں سے تم سے دین کے معاملے میں لڑتے ہیں وہ اخراج تمہارے شہروں ملکوں گھروں سے نکالتے ہیں زہرا خراج اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کراتے ہیں اللہ تمہیں منع کرتا ہے ثالم جو ان سے یاری کرے گا وہ ظالم ہوگا اور دوسری جگہ فرمایا انہیں میں سے ہوگا اور تیسری جگہ فرمایا کے مرتدوں میں شامل ہونے کا خطرہ ہوگا یادین امن اب معاہدہ ہوا تھا اس میں ادیبیہ کے موقع پہ کہ مسلمانوں کا جو فرد مکہ مکرمہ سے بھاگ کر مدینہ میں آئے گا تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے مشکل تھا معاہدہ میں نے آپ کو حکمتیں عرض کر دی پہلے تو کچھ لوگوں کو واپس بھی کیا گیا اب کچھ عورتیں وہاں سے آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تھے کہ بھائی ان عورتوں کو کیسے واپس کرے اس لیے کہ یہ تو اگر مسلمان ہو کر آئی ہیں اور ان کے خامند مشرک ہیں تو یہ اپنے مشرک خامندوں کے لیے حلال ہی نہیں تو اگر ان کو واپس بھیجا تو یہ تو حرام کا ارتکاب ہوگا اور مسلمانوں کی عزتیں پامال ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم نازل ہوا کہ جو عورتیں وہاں سے آ رہی ہیں ان کی جانچ کر لیں آزمائش کر لیں کہ ایمان کے لیے آ رہی ہیں مسلمان ہو کر آ رہی ہیں یا کسی ذاتی غرب کے لیے آ رہی ہیں اگر مسلمان ہو کر آ رہی ہے تو پھر آپ نے کبھی انہیں مشرقوں کو واپس نہیں کرنا نہ یہ ان کے لیے حلال نہ وہ ان کے لیے حلال اور چاہو کہ تم ان سے نکاح کرنا چاہو تو نکاح کر سکتے ہو اب جو ان کے پہلے کامن ہے وہاں پر انہوں نے ان عورتوں کو جو مہر وغیرہ دیا ہو تو فرمایا کہ تم یہاں وہ مہر یہاں سے انہیں واپس بھیج دو تاکہ ان کا جو مال خرچ ہوا ہے وہ انہیں واپس مل جائے اور جو مسلمان مرد یہاں پر آ گئے اور ان کی بیویاں کافی آ رہ گئی وہاں پر مکہ میں تو اب ان کے ساتھ اپنے تعلق بنا کے عارت دو بلکہ چھوڑ دو کیونکہ مسلمان اور مشرق کی شادی آپس میں نہیں رہ سکتی اور وہاں ان مشرقوں سے بھی کہا گیا کہ تم اگر ان عورتوں سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہو تو ان کے جو مہر کی رقم یہ مسلمان خامن دے چکے ہیں وہ تم واپس دے دو وہ مشرقوں نے نہیں مانا کہ ہم تو رقم واپس نہیں دیں گے تو پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ایسا کرو اگر تمہارے پاس کسی مشرق کی عورت آئی ہے مسلمانوں کے تم نے اس سے نکاح کر لیا اور اب تم اس کا مہر واپس اس مشرق کو لوٹانا چاہتے تھے تو اب نہ لوٹاؤ اپنے پاس رکھو اگر کسی مسلمان کی بیوی ادھر رہ گئی اور وہاں اس کا نکاح ہو گیا اور مشرق نے اس کا مار دینے سے منع کیا تو تم یہی رقم اپنے اس مسلمان بھائی کو دے دو تاکہ اس, کی اس, کو اس, کو اس نے جو مال خرچ کیا ہے وہ اسے واپس مل جائے تو ایک اگل انصاف کا ایک قانون تھا جو پرانے مجید میں نازل فرما دیا یادین ایمان والونا اگر آ جائیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے کم تہینوں تو تم انہیں اچھی طرح سے جانچ لیا کرو ان کا امتحان لیا کرو اس لیے صورت کے نام ممتحین یا ممتحانہ جسے میں نے پہلے عرض کیا اللہ عمان ہی اللہ تعالیٰ کوٹ جانتا ہے ان کے ایمان کو کہیں نہ اگر تم انہیں پاؤ ایمان والا فلا ترجعوهن کفار کی طرف نہ لوٹاؤ نہ یہ عورتیں ان کے لیے حلال ہے وہ ان کے لیے حلال ہے ان ان انہوں نے خرچ کیا ان عورتوں کے مہر وغیرہ میں سے ولا ج تم پر کوئی گنا نہیں ان تن کے خرید کے مطابق ان سے نکاح کر لو ادا آتے تمنا جب تم دو ان کو ان کے مہار والو عیسا مل سوا اور کافر عورتوں کی ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو یعنی جو تمہاری کافر عورتیں وہاں رہیں چھوڑ دو ان کو بت علوم فختم اور تم ان سے وہ پیسہ مانگو جو تم نے بطور مہر کے خرچ کیا تھا بل یت الف اور وہ تم سے وہ پیسہ مانگے جو انہوں نے اپنی عورتوں پہ خرچ کیا تھا جو عورتیں یہاں آ چکی رخم اللہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے تم بینکم جو اس نے تمہارے درمیان کیا واللہ علیم الحکیم اب کافر پیسے لے تو لیتے تھے اور دینے سے انکار کرتے تھے تو مسلمانوں کو کہا تھی کہ جہاں نہیں دیتے تم یہی سے کر دیا کرو ان کی عورتوں کے پیسے ان شی ام ازواجم اگر رہ جائے تمہاری کچھ عورتیں بیویاں ہلل کپاری کپار کیا تمہارے ہاتھوں سے نکل کے ان کے یہاں رہ گئے کب تم پھر تمہاری باری آئی ان کی بھی کچھ عورتیں یہاں آ گئی تو آزوا جو مثلا ماں انپو تو پھر یہ رقم تم ان کو دے دو جن کی بیویاں ادھر رہ گئی اتنی ہی رقم جتنی انہوں نے خرچ کی تھی حال البتہ اگر اس کے ضائع دو تو واپس ان کی کافر خاندوں کو بھیج دو بطف اللہ تم بھی مومنون اس اللہ سے ڈھرو جس پر تم ایمان لانے والے ہو درمیان میں ایک آیت ہے وہ عورتوں کے بیعت کے سلسلے میں ہے اس کے بعد اگلی آیت کا تعلق پھر آیات کے ساتھ ہے یا آیت کا آغاز بی سی سے ہوا تھا کاپروں سے یاری نہ کرو آیت کا اختتام بی سی پی ہو رہا ہے کاپروں سے یاری نہ کرو اللہ کو پتا تھا مسلمانوں میں سب سے بڑا فتنا یہی آئے گا ایک زمانے میں کہ جب مسلمان مسلمانوں کو چھوڑ کے کاپروں سے یاریاں کریں گے اور اس کے بعد ان کی ہوا اکھڑ جائے گی اس لیے اتنی تاکید ہر صورت میں فرمائی جا رہی ہے یادین امن اے ایمان والو لاقت اللہ نہ دوستی کرو ان لوگوں سے غزیب اللہ علیہ جن پر اللہ کا مذہب ہے اب یہی تو منل وہ آکرب کی گھر سے ایسے مایوس ہو چکے ہیں کما یئس سر من اصحاب القبور جس طرح کافر قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں سورہ سب سورہ سخت مدنیہ ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی چودہ آیتیں ہیں اور چار آیات جہاد اور اس میں جو عام ترین مسئلہ بیان کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ اگر کسی کو تجارت کا شوق ہو تو جہاد سب سے افضل ترین تجارت ہے اور جو شخص چاہتا ہو کہ افضل ترین عمل کو تلاش کرے تو اسے بھی چاہیے کہ جہاد کے عمل کو اپنائے تو آیت نمبر ایک پڑھیے ایک سے لے کے تو چار تک آغاز <تصال> اللہ رب العالمین کی تسبیح سے اور اس کے ان ناموں سے ہوتا ہے جن ناموں میں دیہات کی دعوت دینا مقصود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی فاغی بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور وہ بہت غالب ہے حکمت والا ہے اپنے غلبے کو ظاہر کرتا ہے ایمان والوں کے ذریعے سے اور اپنی حکمت سے ان پر ایسے احکامات لاتا ہے کہ جن میں ان کی دنیا آغرت کامیاب ہوتی ہے یا یادین آمن ہو اے ایمان والو لیما مالا کا فارون ایسی بات کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں کا برا عند عم بہت ناراضی والی بات اللہ ہے اللہ کے ہاں ہند اللہ اللہ کے ہاں بہت غصے والی بات, بات ہے انتقول مالا کا تعلوم کہ تم کہو وہ چیز جو تم نہیں کرتے ان اللہ عبد الدینہ دے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان لوگوں سے یقاتلون فی سبیل ہی صبح جو اس کے رستے میں لڑتے ہیں ایک سب بنا کے متحد ہو کے ان بنیاد و مرسوس گویا کہ وہ ایک دیوار ہے سیتا پلائی ہوئی یہ کئی احادی و روایات سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ جمع ہو کے بیٹھے اور کہنے لگے کاش ہمیں ایسا عمل پتہ چل جائے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو ہم اپنی باقی زندگیاں ساری زندگیاں اس عمل میں لگا دیں گے اس پر یہ نازل ہوئی کہ اللہ کی یہاں سب سے محبوب عمل متحد ہو کر اور بنیاد مرسوس بن کے کافروں سے لڑنا ہے اس عمل کی محبت ویسے ظاہر ہے پورے قرآن میں اتنی آئے تھے سگڑ آیا اور کئی احادیث سے بھی ثابت ہو چکا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دیہات کے برابر بھی کوئی عمل ہو سکتا ہے تو فرمایا کہ کوئی عمل نہیں ہے میں نہیں پاتا بعض جن احادیث میں دیہات سے بھی زیادہ افضلیت والے احمد بیان فرمائے گئے ہیں وہ احادیث بھی ٹھیک ہیں اور میں نے کہا تھا مختلف احوال اور اشخاص کے اعتبار سے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے تو بہرحال کرانے مجید کی نصوص فتیہ سے ثابت ہو گیا کہ مجاہد سے افضل ہے تو اس کے بعد پھر کسی قسم کا شکو شک شبہ نہیں رہتا. البتہ لیما کا قلون تفعلون کا اشارا تھا غزوہ اور اور چند واقعات کی طرف کہ شروع میں تو تم سب یہی کہتے تھے کہ ہمیں افضل ترین عمل پتہ چل جائے تو ہم اس میں لگے رہیں گے اب اکثر تو تم میں سے لگ گئے ہیں لیکن بعض لوگ مختلف موقع پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں پیچھے ہٹے تو دو چار کمزور دل والے مسلمانوں کو بھی خیال ہوا کہ اب جو مسلمانوں کی جماعت ٹوٹ گئی تو ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں تو پھر اب جو بات زبان سے نکالی ہے تم نے تم نے کہا تھا کیونکہ اللہ نے اپنے نبی سے نبی اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا تو آپ اکیلے نکلیے تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ساتھ نہ دے تو وہ اکیلا ہی عمل کے ساتھ جڑا رہے اگلی آیات آیا نمبر آٹھ یہ کافر لوگ چاہتے ہیں, ہیں اللہ کے نور کو اپنے اپنی کوششوں سے خاصوں کو, کو ناکام کرتا ہے اس لیے کہ اللہ اس چین کے غلبے کو مقدر فرما چکا اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ جتنے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور سچا کا غلبہ کیسے, ہوگا اور کافروں کی کیسے ناکام ہوگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نفعت تجارت مسلمانوں کو بتائی اے ایمان والو کیا میں تمہیں کیسی تجارت بتاؤں میں دردناک عذاب سے بچا دے ایسی زبردست تجارت جو جہنم کی آگ کو بجھا دے جو قبر کے عذاب کو ختم کر دے جو موت کی سختی کو ٹال دے جو حشر کے میدان کی تکلیف کو دور کر دے جو مومن کی ساری منازل کو طے کرا دے وہ تجارت یہ ہے رسول ایمان اللہ اللہ پر اس کے رسول پر تجا عضور یہ سیگے جو ہیں وہ خبر کے دے کر اور امر مسرور ہے یہاں پر تجا عضور جہاز پر اللہ کے رے میں اپنی, مال اور اپنی جانوں سے کنتم یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ مساقین طیبہ اور تمہیں بہت اعلیٰ رہنے کی جگہ دے گا فی جنات ہمیشہ رہنے والے باغات میں گال فوز العادی یہ بہت بڑی کامیابی ہے اب جس چیز کو اللہ کامیابی کہے اللہ جس چیز کو نفع والی تجارت کہے اس میں کیا شک رہتا ہے باقرا تمہیں اور ایک اور چیز بھی دوں گا ایک اور چیز بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا جسے تم محبت کرتے ہو تمہیں اچھی لگتی ہے وہ ہے نصر من اللہ فطر خریف اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی اور جلدی فتح آئے گی اللہ کی نصرت مسلمان دنیا میں دیکھتا ہے تو میدان جہاد میں دیکھتا ہے اور اس نصرت کو دیکھ کے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے اللہ سے محبت اور تعلق بڑھ جاتا ہے اور پھر جب پتہ ملتی ہے تو اس سے اسلام کو قوت ہوتی ہے وہ بشیر المیر اور یقین کرنے والوں کو آپ کو خبریں سنا دیجیے اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم تو خیر امت ہو اور تمہارے خیر امت ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے جان و مال کی قربانیاں دیتے ہو سب سے بڑے معروف کلیم لا الہ الا اللہ کی صعوت دیتے ہو اور دعوت کو جہاد کے کمروں میں سوار رکھتے ہو اور سب سے بڑے منکر قبر سے روکتے ہو تو تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے امبیا نے جہاد کیا اللہ والوں نے جہاد کیا اب حضرت علیہ السلام کی قوم کی جہاد کا سلسلہ ہے یا الذین یادین کونوا انصار اللہ اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ تماکار اللہ جس طرح فرمایا مریم نے اپنے یاروں سے مددگار کہ ہیں اللہ کے دن کے فآمنت طائفہ من بنی اسرائیل بس ایمان لائی ایک جماعت بنی اسرائیل کی بس ضرور ایک جماعت منکر ہو گئی بس ہم نے قوت دی ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر بس وہ غالب ہو گئے اور اللہ تبارک مقابلے میں ایک زمانے تک اللہ نے عیسائیوں کو غلبہ دیا تھا یہودی کفر پر آ چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے ان کے مقابلے میں یہ عیسائی آئے کمزور تھے لیکن بعد میں اللہ تبارک تعالی نے نصرت فرمائی اور یہ غالب آ گئے دوسرا عیسائیوں میں دو کرتے ہو گئے تھے گالی پیتا جس نے حضرت عبداللہ بن سلام سے اور لوگ سے یہودیوں میں سے آئے عیسائیوں میں سے آئے بھائی یہ نجران والے عبداللہ بن سلام وغیرہ تو یہودیوں سے آئے تھے نجران سے کچھ لوگ آئے اور دوسرے علاقوں سے آئے ادھر ہبشہ سے آئے نجاسی کی طرف سے تو اللہ نے ان لوگوں کو غلبہ دیا ان پر جنہوں نے عیسائیت چھوڑ کے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص قوم قبیلے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جو بھی اللہ کی اقامات مانے گا اور اس وقت کی شریعت کو تسلیم کرے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی تو آج الحمدللہ اسلام سچا دین ہے تو جو بھی نعرہ لگائے گا نانو انسار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں ہماری یہ جان حاضر ہے مال حاضر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غلبہ بھی عطا فرمائے گا اور اپنے بھی عطا فرمائے گا الحمد للہ سورج سخت ہی مکمل ہو گئے سورج تحریم کی آیت میں کرنا یا النبی نبی نبی اے جہاز کیجیے گفار کے ساتھ بل منافطین اور منافقین کے ساتھ ببلو ظالم اور ان پر سختی المصیر اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے پہنچنے کی یہ اس سے پہلے جو آئےت آئے تھی اسی طرح کی میں نے اس میں بتا دیا تھا کہ منافقین کا تذکرہ کرنے کا کیا مقصد ہے اس میں سورہ آدیات آئے نمبر ایک ایک سچے ولادیا جلادیاتی سبا ہے ان سرپٹ توڑنے والے گھوڑوں کی جو ہاتھ اٹھتے ہیں اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ بعد میں آپ نے لگتے ہیں سانس چڑھ جاتی ہے فلموری آتی اور پھر وہ آگ جنگاریاں نکالتے ہیں پاؤں چاڑ کے جب ان کے پاؤں کی نال لگتی ہے پتھر پر تو اس میں سے निकलती نکلتی ہے پھل مغیر صبح اور پھر وہ حملہ کرنے والے ہیں صبح صبح تو اثر ند ہی اور پھر وہ اٹھانے والے ہیں غبار کو زمین سے غبار کا بادل کا غبار اٹھتا ہے بادل کی طرح اوپر چلا جاتا ہے وسطنا جمع اور سرزا کے فوجوں کے بیچ میں گھس جاتے ہیں ان تمام چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان ربط کا نا شکرا ہے حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے اور دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ ان اس قسم کھانے میں گھوڑوں کی قسم مراد نہیں ہے بلکہ گھوڑے پر سواری کر کے جہاد کرنے والوں کی قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ دنیا کے ناشکر شکر انسانوں اس شخص کو بھی تو دیکھو تمہاری طرح مسلمان ہے اور کس طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھوڑے پہ بیٹھا ہے دوڑا رہا ہے صبح صبح, صبح دشمن پہ گھس رہا ہے موت کی پرواہ نہیں کرتا اور ہر وقت اللہ کے لیے جان دینے کو تیار ہے اس کی قسم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان تو ناشکری چھوڑ دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جا اور بعض مددرین کے نزدیک ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں جو مجاہدین کے استعمال میں ہوتے ہیں کہ ان گھوڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی جیسا کہ عزیز میں آتا ہے کہ جو شخص دیہات کے لیے گھوڑا پالے گا تو اس گھوڑے کی لید اور پیشاب بھی قیامت کے دن نام اعمال میں تولی جائے گی لیکیوں میں آئے گی اور وہ گھوڑا جتنے قدم چلتا ہے اپنی رسی میں ان قدموں پر بھی مجاہدین یہ لیکی, لیکی لکھی جاتی ہے اور اس میں سورہ توبہ اور سورہ امبال کی تشریح میں آباد سنا کہ گھوڑا باندڑے کے کتنے فضائل ہیں اور کتنے ادر ہیں تو اس گھوڑے کے لیے کہ کس انداز سے وہ آگے بڑھتا ہے اور کس مبارک سامنے وہ استعمال ہوتا ہے اس کو بیان کر کے یہ ختم کھا کے آگے انسان کو تلفین کی گئی بھارت رات نے کہا کہ مطلقاً گھوڑوں کی ختم ہے کہ گھوڑے کو دیکھو مالک اسے صرف دانا ڈالتا ہے تو وہ اپنے مالک کے لیے کیا کچھ کر گزرتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو کتنی نعمتیں دیتا ہے صبح شام لیکن اس کے باوجود وہ انسان نہ کرتا ہے تو اسے گھوڑے سے حاصل کرنی چاہیے اور اس بات کو سوچنا چاہیے کہ مالک کا اس پر کتنا احسان ہے اور اسے شکر مندی کے کس مقام پر باعث ہونا چاہیے بہرحال بہت ہی زیادہ لکھا ہے حضرات مسلم نے اس صورت مبارکہ کے اوپر آپ ازاد تفادی دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہوگا کہ اللہ رب العالمین کو جی کی ایک ایک چیز سے کتنا پیار ہے اور کتنی محبت ہے جی اذا والفتح افواجا فسبح بحمد ربك سورت النسری مدنی یاد سورہ نثر مدنی ہے عزت کے بعد نازل ہوئی تین آیات ہیں تینوں کا تعلق آیات کے ہے اور سورت کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ فتح کے بعد مسلمان کی کیا حالت ہونی چاہیے جس طرح شکست کے بعد کیا حالت ہو اس کو سورہ نثار سورہ معاہدہ نے بیان کیا ولا تہین وَلَا اللہ عالم کن تم مومنین وہ شکست نہ کے کےداب سے کہ جب وقتی طور پہ کافر غالب آ جائے تم زخمی ہو مارے کھارے ہو تو اس وقت اس شکست کو ہضم کیسے کرنا ہے کہ وہ شکست بھی تمہارے لیے فتح کی نوید بن جائے لیکن جب فتح آ جائے تو اس فتح کو کیسے ہضم کرنا ہے تو اس کا طریقہ اس صورت مبارکہ میں ارشاد فرمایا اور اس صورت مبارکہ میں یہ بھی تھا हा, हा। کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے تشریف لائے وہ کام اپنی تکمیل کو پہنچ رہا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہے صحابہ کرام کو بھی ایک اشارہ تھا کہ اب آگے کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں یہ راجا اللہ والفتح اور جب آگے اللہ کی مدد اور فتح فتح سے مراد فتح مت ہے اصل فیصلہ جو ہو چکا تھا ورئی سید فلون دین اللہ اخواجا اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ اللہ کے دن میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اس پتہ کے وقت میں کیا کرنا ہے بسب ربی کا وقت تو اپنے رب کی باقی بیان کیجیے اس کی حمد بیان کیجیے اور اس کے استفار کیجیے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اونچا مرتبہ ملتا تھا آپ استغفار فرماتے تھے اس جس سے معلوم ہوا کہ یہ آپ کے معصوم ہونے کی نشانی ہے کہ آپ سے گناہ کوئی نہیں تھا بلکہ یہ شکر کے طور پہ استغفار ہوتا تھا جو درجات بلند کرنے کا ذریعہ اور انسان کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑے ایک ذریعہ ہے جنہ حکام تو شکار اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا معاف کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے مجاہد کرام جب بھی کوئی نعمت نصیب ہو جب بھی کوئی فتح نصیب ہو ایسا نہ ہو کہ تکبر اور اکڑ شروع ہو جائے میں نے یہ کیا میری وجہ سے ایسا ہوا یہ شروع ہو جائے بلکہ سارے فتح ہو جاؤ اللہ کی ہمحان اللہ الحمد للہ لا لاہ مالک کی بات ہم جیسے کمزور انسانوں سے بھی کام کرایا اتنا بڑا علاقہ پتا کرایا ایسی جنگ کرائی اللہ کی حمد میں مست ہو جاؤ جب اللہ کی حمد اور پاکی میں مست ہو جاؤ کہ اپنی ذات سے نظر ہٹ جائے گی اور اس کے بعد استغفار کرو کہ کہیں اس مبارک عمل میں تم سے کوئی کوتا ہی نہ رہ گئی ہو اللہ کے نبی کی تو کوئی کوتا ہی نہیں تھی بالکل تصور بھی نہیں تھا کوتا ہی کا. ہمیں سکھانے کے لیے انہیں کہا گیا کہ استغفار کیجیے تو اللہ کے نبی نے استفار کیا تو ہم بھی استرفار کی کب متوجہ ہو جائیں پھر اللہ تبار کی رحمت متوجہ ہوگی اور ہمارے لیے خطوحات کے دروازے کھلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ ہم نے یہ آیات جہاد پڑی ہیں تو ہم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی حمد کرتے ہیں اور سچے دل سے اپنے تمام گناہوں سے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ان آیات کو پورے عالم میں عام کرنے کی توفیق سطح فرمائے تو آب حضرات نے آیات اس لیے اس کا ٹوٹل بھی کیا ہے کسی چار हो गई ہو जी ہیں आपको میں نے آپ थे دس आप لکھوائے تھے इन آپ حضرات میں ان آیات کو ان میں تقسیم کرنا تھا اور دس چنگی قوانین لکھوائے تھے ان میں تقسیم کرنا تھا اور تین آہداب لکھوائے تھے ان میں تقسیم کرنا تھا تو وہ کر لیے آپ نے اللہ اللہ تبارک بالا گناہ پہ اسی کو لائے گا جس نے اپنی فطرت کو مست کر لیا ہو اور اس میں سے صلاحیت اور عالیت حق قبول کرنے کی ختم ہو چکی ہو تو پھر لگے گا گناہوں کی طرف آخر آدمی اپنے بیٹے کو کلا بھی کھلاتے تھپڑ بھی لگاتے ہیں حالات ہوتے ہیں نا مختلف حالات تو ان تین دس عنوانات سے اور دس قواعد جہاد سے اور تین جہاد کے اہداف سے تو آپ نے جو کتنی آیات ہیں وہ تو تقسیم کی ہوں گی اور جو آج کا سبق ہے اس کو بھی اس میں تقسیم کر لیں اب اس میں صرف تین باتیں رہتی ہیں رکھیں. تین باتیں اور اس میں اضافہ فرما لیں ایک تو پرانے مسجد میں منافقین کی جتنی آیات ہیں ہم نے ان تمام کو آیات جہاد میں شامل نہیں کیا بعض کو شامل کیا حقیٰ کے سرح منافقین کو بھی نہیں لائے جس میں واضح جہادی اشارہ تو اس بارے میں جو علماء کرام ہیں وہ ان آیات کو پڑھیں اور میں نے بہت محنت کر کے الحمدللہ تھوڑی بہت جتنی توفیق تھی پرانے مجید میں منافقین کے متعلق جتنی آیات ان کی بھی فہرست بنائی اور میں وہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں ان شاء اللہ تو ان آیات میں جو مناظین کے بارے میں آئی ہیں اگر آپ حضرات غور فرمائیں گے تو آیات احتیاط کی تعداد میں اضافہ بھی ممکن ہے دوسرا قرآن مجید میں جو یہود سے متعلق آیات ان کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے سینکڑوں میں کیونکہ یہ کتنا شروع سے ڈرد سر ہے اور یہودیت کا ایک ظاہری روپ ہے اور ایک فاطلی روپ ہے ان کی بھی مستقل فہرست پر ہے اور وہ فہرست جو کتاب یہود کی چالیس بیماریاں اس کے آخر میں لگا دی مہربانی فرما کر ان پر بھی غور فرمائے اب جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ رب العالدین کے اس عظیم فرید جہاد, جہاد کی سبھی اللہ کو اچھی طرح سے سمجھیں اور جو تحریف کی ایک لہوست آئی ہوئی ہے کہ مانوی اور مان شریف کو ہر وقت خلط مست کر دیا جاتا ہے جو آدمی بھی جہاد پہ تھوڑا سا بیان کرے گا آخر میں ضرور ایک دو باتیں اس میں ایسی لگا دے گا کہ وہ جہاد کا معنی سامنے والے کی نظر میں مشتبہ ہو جاتا ہے کہ اصل جہاد کون ہے میں کون سا کروں تو اس تحریف سے بچنے کے لیے امت کو کیونکہ کل جہاد کا دور شروع ہونے والا ہے اور یہی جہاد ہمیں ان شاء اللہ کتنے سے بچائے گا کفر کی مغلوبیت سے بچائے گا ہماری دنیا بھی سمرے گی آغرت بھی سمرے گی اس کے لیے آپ کو یہ آیات جہاد ان پر نظر رکھیں جو ساری لکھوا ہیں منافع کی آیات پر نظر رکھیں اور یہود کی آیات پر نظر رکھیں اگر کوئی عالم صرف ایک ہفتہ نکالے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 اور قیامت کے دن اسی خون کو لے کر آپ ہوتے کوثر پہ کھڑے ہوں گے کہہ رہے انور زخمی ہوگا اس لیے کہ جس کو جہاد میں زخم لگا وہ رقم قیامت کے دن تازہ کیا جائے گا اللہ رب العالحمین کیا انعام کے سوچ میں نے آپ حضرات کو ایک مثال دی تھی